ان میں ایک کوہنی والا بولا یوسف کو مارو ناؤ اور اسے اندہ کنوں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے